اور جب ان سے کہا جائے رحمن کو سجدہ کرو کہتے ہیں رحمن کیا ہے کیا ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو اور اس حکم نین ہے اور بدکنا بڑھایا السج سات